السلام علیکم نحمدہو و نسلی علا رسول کریم عم آباد فعز و الہ منشی طريم بسم اللہ الرحمٰن رحيم ربشراہلى صودری و يسر علی من ملسانی يفقه قولی صورت البرا آيت نمبر ایک سو تئیس یا بنی اس لکر نرمتی وتکو یو ملا تجزی نپس اپسین شئ ولاد ولا تن فوہ ولا تن فوہ شفات ولا ہم یو سرو سورہ بقرہ آیت نمبر 122 اور 123 یہاں تک ہم الحمدللہ کر چکے اب آگے اپنا سفر ہم کنٹینیو کرتے ہیں آیت نمبر 124 فرمایا و ادب طلا ابرہی مربوب کلیمات فتم مہن قلا انی جائل ناسی امام قلا و خال یَ العدم یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے یہاں بات کرنے سے پہلے ایک پڑھنے کے ضمن میں ایک چھوٹی سی بات پہ ذرا ہم غور کرتے چلیں پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کتاب کا کیا ہے کیسے پڑھنی چاہیے یتلونا ہو حق قطلا ہی کچھ لوگ وہ ہیں جو کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کتاب کے پڑھنے کا حق ہے مراد ہے بالکل صحیح طرح صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے یہاں آپ دیکھیے ابراہیمہ پر زبر ہے اور ربو کے اوپر پیش ہے اگر اس کو الٹا کر دیا جائے ناوز و ابراہیم ربہ پڑھا جائے اس کا مطلب ہو جائے گا کہ ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا تو معنی بالکل الٹ جاتے ہیں زبر زیر پیش بہت غور سے اور بہت محتاط ہو کر پڑھنے کی ضرورت ہے ابتلا آزمائش کی بات کی جا رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام آج سے چار ہزار سال پہلے کی شخصیت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا قائدہ ہے کہ جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا امتحان نعمت کا ملنا در اصل آزمائش اور امتحان کی ابتدا ہوتی ہے بہت چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا بہت سارے امتحانوں سے ابراہیم علیہ السلام گزرے سب سے پہلے عقل کا امتحان شرک سے بچے دوسرا ہمت ارادے کا امتحان ہجوم کا مقابلہ کیا ان کو چپ کروایا بادشاہ سے مناظرہ کیا اور بادشاہ کو لاجواب کیا اس کے نتیجے میں آگ میں ڈال دیے گئے پیچھے نہ ہٹے پھر محبتوں کا امتحان بچے کو بیوی بی کو گھر بار والد رشتے دار سب کو چھوڑا اور جو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اپنی طرف سے پوری طرح اس پر عمل پیرا ہو کر دکھا دیا تو فرمایا یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب پر پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں سب لوگوں کا لیڈر بنانے والا ہوں اور ابراہیم علیہ السلام نے بنائے طب بشری انسان ہونے کے ناطے چاہا کہ یہ خیر ان کی اولاد کو بھی ملے لیکن یہاں فرمادیا کے اولاد میں سے یعنی جو نیک ہوں گے ان کو ملے گا ظالموں کے ساتھ یہ عہد نہیں ہے وہ اضالبی تسابط النا سی و امنا اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس جگہ کو مستقل جائے نماز بنا اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے یعنی اپنی اولاد کے لیے جسمانی غذا ظاہری امن مانگ رہے ہیں دنیا کے سکون کے لیے اور دنیا کے رزق کے لیے اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے اور ضرور کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے نہیں روکا اور نہ ہی کوئی دنیا پرستی کی علامت ہوتی ہے کہ انسان اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے دنیا کی بھلائی اور دنیا کا رزق اللہ سے مانگے اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن فأمتعه ثم أستره الى عذاب النَّارِ وَبِئْسَ فمتر جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے ربنا تقبل منا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے قابلیت پر ناز نہیں قابلیت پر تقبر نہیں بلکہ قبولیت کی فکر ربنا تقبل منا ان کان تسمی و للیم ربنا و جال مسلم و منظر امتم مسلم تلق اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا اور ہماری نسل سے ایک قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو وہ ارینا مناسک و تو بلئینہ ہمیں اپنے عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما ان انت ان تواب الرحیم تو بڑا معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے مناسک کی بات کی گئی ہے منسک کا مطلب ہوتا ہے عبادت کا طریقہ موڈز آف ورشپ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے درخواست فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنی عبادت کا طریقہ دکھا دے ہمیں اپنی عبادت کا طریقہ سکھا دے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے جتنی محبت تھی اس میں کوئی شک نہیں ان کی نیت کس قدر پاکیزہ تھی اس میں کوئی شک نہیں دین کے لیے اللہ کے دین کے لیے کتنا خلوص ان میں پایا جاتا تھا قطن کوئی شک کی اس میں گنجائش نہیں لیکن پھر بھی خود طریقہ عبادت بنانے کا انہوں نے نہیں سوچا اگر طریقہ عبادت ایجاد کرنے کا کسی کو حق ہوتا تو اول حقدار ابراہیم علیہ السلام تھے اس سے عبادت کے طریقے کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نبی تک اپنی مرضی سے عبادت کا طریقہ نہیں بناتے اور یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے کہ اللہ ہم کو یہ بتائے کہ اس کو کس طرح سے پوجا جائے رب اے ہمارے عزیز الحکیم اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے تو قدرت والا حکیم ہے شروع میں دنیا کے فائدے مانگے اور یہاں اس دعا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ روحانی غذا اور باطنی امن کی دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے جہاں ہم اپنے بچوں کے لیے دنیا کی بھلائیاں مانگتے ہیں وہاں اس آخرت کی زندگی کو ہم نہ بھول جائیں جو اللہ دنیا میں خیر برکت رزق امن دے سکتا ہے اب اس رب کی رحمت پر بھروسہ کر کے اور اس کی وسیع رحمت پر بھروسہ کر کے ہم اپنے بچوں کے لیے دنیا بھی مانگے اور آخرت کی بھلائیاں بھی و من عن اللہ من اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے سوائے اس کے کہ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہیں جن کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا اف قالا لہو رب اسلم جب جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا قال فرمایا اسلم تو رب العالمین انہوں نے کہا میں تو مالک کائنات کا مسلم ہو گیا اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گئے انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو شک تھا کہ ان کے بچے کس کی بندگی کریں گے کسی چیز کو مزید موقع کرنے کے لیے پختہ کرنے کے لیے بعض دفعہ ایک بات سوالیہ انداز میں کی جاتی ہے اور یہاں پر مسلم کا لفظ آپ دیکھیے تکرار کے ساتھ آ رہا ہے بچوں میرے بات تم کس کی بندگی کرو گے ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے اور ہم اسی کے مسلم ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تک ظہور نہیں ہوا تھا تب بھی ہم یہ لفظ مسلم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمان ہونا یہ بہت شروع سے چلا آ رہا ہے تو مسلم کسی گروپ کا نام نہیں ہے کسی کلٹ کا نام نہیں ہے بلکہ صحیح انداز فکر صحیح رویے اور صحیح ترجیحات کا نام ہے جو صحیح عقیدہ رکھے صحیح عمل کرے بس وہی مسلم ہے اور مسلم ہونے پر ہی نجات کا دار و مدار ہے ایک کے بعد ایک جو انبیاء اور رسول دنیا میں آتے رہے وہ اسی لیے آتے رہے کہ لوگوں کو مسلم بنائیں تل کا امت ان قدخلت وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے ابوداؤد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نصب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا وقال حدن اور تحت یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی ان سے کہو نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ابراہیم علیہ السلام مشرقوں میں سے نہ تھے مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم اسماعیل اساق یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام کی طرف نازل ہوئی تھی اور جو موسا اور عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے و ناہن لہو مسلمون کیوں نہیں تفریق کرتے ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں جو رب حکم دے سر آنکھوں پر سرے تسلی میں خم ہے ہمارا اپنے رب کے لیے ہم کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہم کسی گروہ کے اندر قید ہو جانے کو نجات کا نسخہ نہیں سمجھتے ہمیں معلوم ہے کہ جو مسلم ہوگا وہ نجات پا جائے گا ہم اپنے رب کے اطاعت گزار ہیں ف ان آمن و بسلی ماں آمن تم پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو آمن تم سے مراد ہے صحابہ اکرام ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے فق دہتا دو تو وہ ہدایت پر ہیں اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہر دھرمی میں پڑ گئے لہذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے صبق اللہ اللہ کا رنگ و من مِنَ اللَّهِ ہیبغ اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا اتنی خوبصورت آیت ہے رنگ اللہ کے رنگ میں رنگنے کی دعوت دی جا رہی ہے رنگ آنکھوں سے نظر آتا ہے اسی طرح جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو اس کی علامات مومن کے چہرے حال ہولیے معاملات عادات سب میں نظر آتی ہیں اس کے روئیں روئے کے اندر اللہ کی محبت سرایت کر چکی ہوتی ہے اور عمل اس کا گواہ ہوتا ہے جب بھی کوئی رنگ چڑھانا ہوتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے یہ سبغت اللہ میں ہم رنگ جائیں تو اس کا وہی طریقہ ہے جو کسی بھی چیز کو رنگنے کا ہوتا ہے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلا رنگ کاٹو تب نیا رنگ چڑھاؤ ورنہ یہ نہ کیا تو کوئی بیچ کا رنگ بن جائے گا کفر نکالے بغیر اگر اسلام کا رنگ چڑھانے کی کوشش کریں گے تو وہ ایمان کی شکل اختیار نہیں کرے گا بلکہ وہ نفاق کی شکل اختیار کر جائے گا کبھی آپ نے اگر ڈائر کو دیکھا ہو کہ کس طرح وہ کپڑے ڈائی کرتا ہے کپڑے کو وہ بار بار ڈپ کرتا ہے بار بار رنگ کے اندر ڈبو دیتا ہے پورے کا پورا پارٹ پارشل نہیں نامکمل مکمل نہیں پورا اندر ڈپ کر دیتا ہے کوئی حصہ باہر نہ رہ جائے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو حصہ رنگنا نہیں چاہتا اس پر ویکس لگا دیا جاتا ہے یا دھاگا باندھ دیا جاتا ہے تاکہ جب رنگ کے اندر اس کو پورے کا پورا ڈپ بھی کیا جائے تو اتنے حصے پہ رنگ نہ چڑھے یہی حال کچھ لوگوں کا ہوتا ہے ایمان اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں قلوب نہ غلف ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں تو غلاف دار دلوں کے اوپر پھر اللہ کا رنگ نہیں چڑھا کرتا اب اس طرح کچھ کپڑا رنگین ہو اور کچھ بے رنگ کا رہ جائے اس میں یہ تو ہوتا ہے کہ وہ کپڑا زیادہ خوبصورت لگنے لگے رنگ برنگا لگنے لگے اسی طرح جب انسان کی زندگی پوری کی پوری یونیفارملی یک رنگی میں نہیں ہوتی اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی نہیں ہوتی اس کا ایک عارضی فائدہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ یہ کہ زندگی زیادہ رنگین ہو جاتی ہے زیادہ انٹرٹیننگ ہو جاتی ہے کچھ حصہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا کچھ کسی اور کے رنگ میں رنگا ہوا لیکن یہ رنگ برنگا انسان یہ ٹائے اینڈ یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں زندگی کی ہر کیفیت میں چاہے خوشی ہو غم ہو عبادت ہو معاشرت ہو سب کچھ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہونا چاہیے اور تقوی ہے جو کہ اللہ کا رنگ انسان کو دے دیتا ہے ورنہ نُلو آب دون اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں اب آپ دیکھیں پہلے مسلمون تھے اس اطاعت کے اندر اب محبت کا رنگ مل گیا کر اطاعت اور محبت جب مل گئی اب اس نے بندگی کی شکل اختیار کر لی قل اے نبی فرما دیجیے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں تمہارے اعمال تمہارے لیے ورنہ نلو مخلصون اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں اب مخلس ہو گئے خلوص آ کر شامل ہو گیا امتقلون ابراہیم واساق او اسماعیل وساق و یاقوب الازبات کیا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل اساق یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ وسلام سب کے سب یہودی تھے یا نسرانی تھے کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے یہاں تھوڑی دیر رک کر اسی چیز کو ہم آج مسلمان اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حق دکھا دے آج کوئی ہم سے یہ سوال پوچھے ہم مسلمانوں سے پوچھے کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنفی تھے یا شافی ابو بکر علی رد اللہ عنہما سنی تھے یا شیعہ عائشہ فاطمہ رد اللہ تعالیٰ عنہما بریلوی تھیں یا اہل حدیث یہ سب کے سب حنیف مسلم تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی قوموں نے جس طرح کسی ایک رسول سے اپنی وفاداری کو طے کر لیا سب رسولوں کی عزت کرنے کے بجائے سب رسولوں سے وفاداری کا تعلق نبھانے کے بجائے کسی ایک کو چن لیا اور باقی رسولوں کے ماننے والوں کے دشمن ہو گئے بالکل اسی طرح آج مسلمانوں نے اپنی اپنی پسند کے صحابہ یا بزرگان دین کے نام پر الگ الگ اپنے گروہی نام رکھ لیے ہر گروہ دوسرے کو غلطی پر سمجھتا ہے حالانکہ جو آخرت کی نجات ہے وہ اس بات پر نہیں ہوگی کہ تم بتاؤ کہ تم دنیا میں اپنی نسبت کس بزرگ کی طرف کیا کرتے تھے یہ ٹیم ورک نہیں ہے کہ اگر ہمارے آبا و اجداد نے اور ہمارے بزرگان نے نیک کام کر دیے تو ان کے نیک کام کے تو ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے باسکنگ ان ریفلیکٹڈ گلوری اس کا تصور نہیں ہے ہر ایک کے اعمال اس کے اپنے ساتھ ہیں کسی خاص شخص کی طرف نسبت کر لینے سے صرف نجات نہیں ہو جائے گی خاص طور پہ اس طرح کی نسبت جو کہ قوم کے اندر مسلمانوں کے اندر تفرقے کا سبب بن رہی ہو پھر فرمایا تل کا امت ان قدخل لہ ماں کا سبت ولا کم ماں کا سب تم کانو یا ملون وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہ ہوگا اب آگے کا مضمون پڑھنے سے پہلے اگلی آیات پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا زن کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو مسجد حرام میں اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ استقبال قبل تعین ہو جاتا تھا یعنی رکن یمانی اور ہجر اسود کا جو حصہ ہے درمیانی حصہ وہاں آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف رخ ہو جاتا تھا مکہ میں رہتے ہوئے تو یہ ممکن تھا لیکن مدینہ آ کر یہ ممکن نہ رہا بیت المقدس مدینہ کے شمال میں ہے نارتھ میں اور مکہ جو وہ جنوب میں ہے تو صحیح بخاری میں روایت ہے کہ مدینہ آ کر سولہ سترہ مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں ایک طرح کا اس میں یہ بھی فائدہ تھا کہ یہودیوں نے اپنی دشمنی فورن ظاہر بھی نہیں کی ان کو یہ خیال آیا کہ یہ ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنے والے ہیں تو یہ ہمارے ہی فالوور ہیں ایک طرح سے لیکن یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاخ گزر رہا تھا فطری طور پر آپ کو خانہ کعبہ سے محبت تھی آپ چاہتے تھے کہ اس کو قبلہ بنا دیا جائے اللہ تعالیٰ نے تبدیلی قبلہ کا حکم نازل فرمانے سے پہلے ہی یہود کی طرف سے آنے والے اعتراض کو پری ایمٹ کر دیا پہلے ہی اس کا ذکر کر دیا کہ ان قریب ایسے ایسے اعتراضات آئیں گے تو فور وانڈ از فور آرمڈ جس کو پہلے سے خبردار کر دیا ہو وہ اس تنقید کا سامنا کرنے کے لیے پہلے سے تیار بھی ہو جاتا ہے اسی کے ذکر سے اب یہ آیت شروع ہو رہی ہے سیقولا سیماۃ کا نُ علیہ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہو گیا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے یعنی رخ بیت المقدس کی طرف ہو یا خانہ کعبہ کی طرف یہ دونوں کوئی خود پوجے جانے والے بت نہیں ہیں بلکہ جس کی پوجا ہو رہی ہے وہ اللہ ہے اور نہن مسلمون ہم تو اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں جس طرف چاہے رخ موڑنے کا حکم دے دے مومن کا تو کمپس کی سوئی کی طرح ہوتا ہے جس کا رخ ہمیشہ اللہ کی طرف رہتا ہے انسان جب اللہ کے حکم کے بجائے خاص قسم کے طور طریقوں پر اٹک جاتے ہیں ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں تو ذہنوں میں تنگی آنے لگتی ہے یہی حال یہودیوں کا تھا یہودی اللہ کی نہیں دراصل اللہ کے نام کے پردے میں اس کی جزگائز میں دراصل وہ اپنے آبا و اجداد کی اور اپنے رسم و رواج کی پرستش کر رہے تھے ہدایت سے ان کو مطلب نہیں تھا ان کو تقلید سے مطلب تھا تو یہاں پر ان کا ذکر کیا کہ وہ تو اعتراض کریں گے ہی اب یہ قبلے کی تبدیلی یہ دراصل کس بات کی علامت ہے اس کے بارے میں فرمایا وکدال ک جال اور اسی طرح تو ہم نے بنایا ہے تمہیں امت وسطن ایک امت وسط لی تقن شہدا النا سکون رسول علیہ شہیدہ تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں یعنی مشرق اور مغرب کے ایکسٹریم سے نکال کر معتدل درمیانے راستے پر مسلمانوں کو ڈال دیا گیا تحویل قبلہ کی آبایات آگے بھی آنے والی ہیں یہودیوں کے قبلے سے ہٹا دینا دراصل سمبل تھا کہ امامت کا منصب ان سے واپس لیا جا رہا ہے وہ اس کے اہل ثابت نہیں ہوئے ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے معزول کیا جا رہا ہے اور اب ان کی جگہ نئی امت کی تاج پوشی کورونیشن سیرمنی ہو رہی ہے دراصل پیغام ہدایت پہلے یہودیوں کے پاس تھا انہوں نے اس کا حق نہ ادا کیا تو لہٰذا ان سے یہ ذمہ داری واپس لے لی گئی کنفسکیٹ کر لی گئی اور یہ پیغام ہدایت باقی لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اب مسلمانوں کے سپرد کر دی گئی کہ اب تم ہو امت وسط وسط کے دو ترجمے ہوتے ہیں بہترین بھی اور درمیانی بھی تم بہترین امت ہو اگر تم یہ کام کرتی رہو گی تو تم بہترین امت رہو گی اور دوسری یہ کہ تم درمیانی امت ہو یعنی کہ تم اب ایک لنک کا کام کر رہی ہو بات یہ ہے کہ اب تک کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک انسان کو چن لیتا تھا بطور رسول وہ باقی لوگوں تک پیغام پہنچاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری رسول آخری نبی ان کے بعد تو کوئی رسول آنا نہیں اور آپ کی رسالت بھی بین الاقوامی رسالت کسی خاص خطے علاقے وقت تک محدود نہیں پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانا تھا اور رسول آنا نہیں اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ رسالت کی اس سنہری زنجیر میں جس کے کی دو کڑیاں تھیں اب تک ایک فرشتہ جبریل علیہ السلام اور ایک انسان یعنی کہ رسول جو ہوا کرتے تھے اس سنہری زنجیر کے اندر اب ایک تیسری کڑی جوڑ دی گئی اور وہ ہے مسلم امہ مسلمان امت پوری مسلمان امت اس میں شامل کر دی گئی تو جو کام پہلے صرف رسول کیا کرتے تھے وہ کام اب پوری امت کی ذمہ داری پایا رسالت ختم ہو گئی نبوت ختم ہو گئی لیکن رسالت کا کام ختم نہیں ہوا یہ کام تو ابھی باقی ہے اس کو تو انجام دینا ہے ہر خطے میں ہر زبان میں ہر کلچر میں ہر علاقے میں اس پیغام کو پہنچانا ہے اور امت کے لفظی مطلب ہوتے ہیں ہم مقصد لوگ یہ امت جو بنی ہے مقصد پر بنی ہے یہ رنگ نسل قوم زبان علاقے کی پابند نہیں ہے ہم مقصد لوگ جو اس مقصد میں ہاتھ بٹائیں اپنے رسول کا ایک طرح سے دیکھیں ان کے کام کو آگے پھیلانا دراصل ان کا مددگار بننا ہی ہے ان کے مشن کو آگے لے کر چلنا ہے جو یہ اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعی فضیلت انعام اور اکرام کے امیدوار ہو سکتے ہیں اگر ذمہ داری نہ نبھائیں گے تو وہی انجام ہوگا جو کہ بنی اسرائیل کا ہوا کہ غربۃ علیہ مدل طمسنا تو ابا بدبن اور اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مسلمانوں نے اپنا یہ کام انجام دیا ہے یا نہیں نتیجہ تو ہم سب مسلمان امت کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے روف الرحیم اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے ایمان سے یہاں مراد نمازیں ہیں جب بیت المقدس سے رخ خان کعبہ کی طرف پھیرنے کا حکم آ گیا تو لوگوں کے دماغوں میں یہ خیال آیا سولہ سترہ مہینے جو لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو کیا ان کی نماز ضائع ہو گئی فرمایا نہیں ان کی نماز اللہ نے قبول کری اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا جب تک نیا حکم نہیں آیا تھا پرانا حکم ہی قابل عمل تھا قدرا تقلبہ وجہ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں لو اسی قبلے کی طرف ہم تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو اب یہ اصل تحبیل قبلہ کا حکم ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ رجب یا شابان دو ہجری میں نازل ہوا ظہر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے دو رکتیں پڑھا چکے تھے تیسری رکت میں یہ حکم نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر اپنا رخ بدلا یعنی پہلے آپ آگے تھے اب آپ لوگوں کے پیچھے آگئے تو سب لوگوں کو مڑ جانا تھا اور آپ کا اتباع کیا سب نے اور سب مڑ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رخ پھیرتا دیکھ کر سب نے اپنا رخ پھیر لیا